تمہارے سامنے قسمے کھاتے ہیں اسی طرح اس کے سامنے بھی قسمے کھائیں گے اور خیال کریں گے کہ ایسا کرنے سے کام چل جائے گا سنو یہی تو ہے جھوٹے شیتان نے ان کو قابو میں کر لیا ہے اور اللہ کی یاد ان کو بلا دی ہے یہ لوگ شیتان کا ٹولہ ہے اور سن رکھو کہ شیتان کا ٹولہ ہی نقصان اٹھانے والا ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں